الحمد للہ غب العالمین و والسلام وسلام عالا سیدنا و مولانا محمد خاطم النبی جین و علی و خابی اجمائین والا کلیمن طب احمد حسان الدین اما بعد نے محترم اور برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ پچھلے جمعہ میں میں نے یاد کیا تھا کہ اللہ سبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زبان عطا فرمائی ہے وہ اللہ تعالی کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسے ہم اس کی ہم قدر نہیں کرتے اور اس کو بے محابہ غلط چیزوں میں استعمال کرتے رہتے حقیقت اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں آنکھ ہے کان ہے زبان ہے ہاتھ پاؤں ہیں یہ سب در حقیقت اللہ تعالی کی عطا ہے اور ہمارے امتحان کے لئے کہ ہم نے یہ تمہیں سرکاری مشینیں دے رکھی ہیں جب تک تم زندہ ہو تم ان سے فائدہ اٹھاتے رہو گے لیکن امتحان یہ ہے کہ آیا تم ان کو صحیح کام میں استعمال کرتے ہو یا ہماری نافرمانی میں استعمال لہذا کوئی بھی عضو انسان کا اس کو استعمال کرتے ہوئے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں آیا اس کو صحیح استعمال کر رہا ہوں یا غلط کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نعمت کو میں اللہ تعالی کی معافیت میں اور نافرمانی میں استعمال کر رہا ہوں اور یہ ایسا ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ پر انعام کرے اور میں اسی انعام کو اسی کے خلاف استعمال کروں یہ کتنی بڑی ناشکری ہی نہیں بلکہ غداری ہوگی تو اسی طرح یہ زبان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور چند چیزوں سے کہا ہے کہ اس زبان کو ان چند چیزوں سے بچانا اس کام میں استعمال نہ کرنا ان میں سے ایک چیز جھوٹ جس کا پچھلی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ جھوٹ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو وہ حرام ہوگا بلکہ جس چیز سے بھی غلط تاثر لوگوں کے اوپر پہنچتا ہو وہ جھوٹ میں داخل ہے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ وہ جو بات سنیں وہ آگے نقل کر دے بغیر تحقیق یہ بھی جھوٹے ہونے کی قسم ہے جو رسول کریم صلی بیان پر بھائی. ہم اپنے معاشرے پر اگر نظر ڈال کر دیکھیں تو خاص طور پر یہ بات کہ جو بات کہیں سنی یا کسی سے پتہ چلی یہ دیکھے بغیر کہ آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے اور اس کی تحقیق کیے بغیر ہم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے بارے میں طرح طرح کی اتحامات وہ جن کی کوئی تحقیق نہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں وہ ہم دوسروں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سب جھوٹ کی تعریف میں داخل ہے دوسری چیز جس کی طرف آج توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ایسی بیماری ہے کہ معاشرے نے اس کو تباہ کیا ہو معاشرے کو اس نے تباہ کیا ہوتا ہے. وہ ہویبت یعنی کسی کے پیچھ پیچھے اس کی برائی کرنا ایسی برائی کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو گوار ہو کہ دیکھو میرے پیچھے یہ میری بات یہ اس شخص نے میری یہ برائی کی تھی اس کو غریبت کرتی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ صاحب کرام نے جب پوچھا کیا رسول غیبت کیا تو آپ نے فرمایا ذکر کا آفاق کا بیمہ اپنے کسی بھائی کی کا ایسے انداز سے ذکر کرنا جو اسے نا یہ ریبت اور اتنی بڑی ریبت ہے کہ اس کے بارے میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ آیوحب احد کم اق ہی میتن فکری کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے یہ تو انسان کا گوشت انسان بھی اپنا بھائی اپنا بھائی مردہ اس کا گوشت کھانا پسند کرو گے تو یہ غیبت جو ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے یہ قرآن کریم کے الفاظ اور ایک حدیث میں یہ بات مروی ہے کہ رسول کریم تو فرمایا کہ غیبت اشد من الزنا کہ غیبت زناکاری سے بھی زیادہ سخت گنا ہے کیوں اس لیے کہ زنا کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اگر فرض کرو اللہ بچائے ہر مسلمان کو لیکن اگر وہ اس میں مبتلا ہو گیا کبھی اور پھر اللہ نے اس کو عقل دے دی سمجھ دے دی اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو کر توبہ کر لے اللہ مجھ سے بڑی سب غلطی ہو گئی مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا اے اللہ آپ کی رحمت سے مجھے معاف کرتے دے فوراً معاف ہو جائے جب وہ توبہ کر لے گا سچے دل سے فوراً معاف ہو جائے لیکن ریبت کا تعلق ہے حقوق العباد سے بندوں کے حقوق اگر کسی شخص کی آپ نے برائی کی ہے اس کے پیچھے پیچھے اللہ بچائے تو اگر توبہ بھی کر لو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں ریبت سے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں بہت سب غلطی ہوگی بہت سخت گنا ہوگی اللہ معاف کروں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا معاف نہیں کروں گا جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی ہے تم نے جس کی برائی کی ہے وہ جب تک معاف نہ کرے میں معاف نہیں کروں گا. اس لیے فرمایا گیا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ زناکاری سے بھی زیادہ بدتر کی ہے اب اگر اب ہم عام طور سے با... کوئی ہی مجلس ایسی جاتی ہوگی جس میں کسی نہ کسی کی غریبت نہ ہوتی اللہ بچائے اور بعد اوقات جب غریبت کرتا ہے کوئی انسان تو کہتا ہے میں تو اس کے بھو پہ کہہ دوں اس کے سامنے کہہ دوں اس سے کوئی جواب فراہم نہیں ہوتا اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تعریف فرمائی وہ یہ ہے کہ تم تم اپنے بھائی کا ایسا ذکر کسی مجلس میں کسی جگہ اس طرح کرو جو اسے ناگوار ہو چاہے سامنے کرو چاہے پیچھے کرو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا یہ کہہ دینا کہ میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں اس سے کوئی جواب فراہم نہیں ہوتا ویبا دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم وسلم نے ایک ایک چیز واضح فرما دی ہے جب آپ نے یہ فرمایا کہ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے کسی بھائی کا کرا ایسے انداز سے کرو کہ جو اس کو ناگوار ہو برا لگے یہ غیبت ہے تو ایک صاحبی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ اگر میں کسی کی ایسی برائی بیان کر رہا ہوں جو اس کے اندر ہے یعنی جھوٹ نہیں بول رہا غلط نہیں کہہ رہا باقی اس کے اندر برا وہ برائی ہے اور میں کہتا ہوں کہ برائی کہ وہ اس کو برا, برا کہتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں وہ برائی ہے جو تم بیان کر رہے ہو تب تو یہ زیبت ہے اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے اور پھر تم کہہ رہے ہو تو یہ بہتان ہے وہ ڈبل گناہ ہو گیا اگر اس میں برائی وہ نہیں ہے تم کہہ رہے ہو برائی ہے تو غیبت ہی نہیں رہی صرف بوتان بھی سا سا اور غیبت تو وہ ہوتی ہے کہ صرف غیبت جو بوتان نہ ہو وہ یہ ہوتی ہے کہ واقعی اس میں برائی ہے اور تم اس کے پیچھ پیچھے بیان کرو اگر تمہارا مقصد اصلاح ہے اس شخص کی اصلاح کرنا مقصود ہے تو اسی سے کہو کہ بھائی تمہارے اندر یہ بات ہے تنہائی میں کرو محبت سے کہو چبکت سے کہو نرمی سے کہو کہ تمہارے فلا عمل درست نہیں ہے اس کو ٹھیک کر لو تو اس سے کہو باہر اس کے پیچھے اس کی برائی بیان کر رہے ہو تو یہ گناہ ہے اتنا گناہ ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت ایک حدیث میں بڑی اچھی بات کہی ہے حالت کی مرمت پوانش صاحب خانویر عبد اللہ علیہ نے ایک حدیث میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقور ہے کہ المومن مرآت المؤمن یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے کیا مانا آئنا کے کہ اگر کسی شخص کے چہرے پر کوئی داغ لگا ہوا ہے کوئی نشان پڑ گیا ہے کوئی دھبا آ گیا ہے تو آئینہ کو دیکھ کر اپنا دھبا صاف کر لیتا ہے کہ بھائی آئنے سے آئنا اس کو بتا دیتا ہے کہ اس جگہ تمہارے دھبا لگا ہوا ہے وہ صاف کر لیتا ہے ایسے ہی ایک مومن دوسرے مومن کو اگر اس کے اندر کوئی دھبا ہے اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو اس کو پیار سے محبت سے بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ غلط بات ہے اس سے تم اپنے آپ کو علیحدہ کر دو لیکن آئینے کی خاصیت یہ ہے کہ جب آئینہ دیکھتا ہے آدمی تو جو آدمی سامنے کھڑا ہے وہ اسی کو بتاتا ہے کہ دھبا ہے ہمارے اندر وہ آئی دنیا کو جا کر نہیں کہتا پھرتا کہ بلا میں یہ دبا ہے دنیا کو جا کر کہتا نہیں پھرتا وہ اسی کو بتاتا ہے جو سامنے کھڑا ہے تو یہ مثال دی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانے کے لیے کہ اگر کسی کی کوئی خرابی کو اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اسی سے کہو نہ یہ کہ دوسری جگہ بتاتے پھرو کہ اس میں یہ خرابی ہے. تو اس لیے اللہ بتائے یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے دی. لیکن پھیلی بھی بہت ہے البتہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں کسی کی برائی بیان کرنا جائز ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ جہاں کسی شخص سے دوسرے کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. کہ ایک شخص ہے اس کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ یہ کو نقصان پہنچا دے گا کوئی چور ہے چوری کرتا ہے چوری ہے اس کا پیشہ ہے تو اب اگر کسی شخص کو متنوع کرنے کے لیے بھی ہوشیار رہنا یہ آدمی قابل اعتبار نہیں ہے قابل اعتماد نہیں ہے کسی کی خیر خواہی کی وجہ سے اس کے دوسرے کی کوئی صفت بیان کرنا کہ تاکہ یہ دھوکہ نہ کھائے یہ پریشان نہ ہو ایسی ریبت جائز جہاں مقصود ہو دوسرے کو کسی نقصان سے بچے اسی طرح غیبت جائز ہوتی ہے اس جگہ کہ جہاں کسی کو گواہی دینی کسی کے بارے کسی کے بارے میں اس گواہی دینی ہو کہ جیسے کسی نے کوئی کسی کا مال چوری کر لیا اس نے آنکھوں سے دیکھا عدالت میں مقدمہ چلا گیا تو اب گواہ کے طور پر اس کو بلایا جا رہا ہے تو یہ بتائے کہ میرے آنکھوں کے سامنے اس نے چوری کی تو یہ گواہی میں اگر برائی کی جائے تو وہ معاف ہے بلکہ وہ باغی سے ثواب ہے سچی گواہی دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح کوئی شخص مشورہ مانگتا ہے کہ بھئی میں اپنے دکان پر ایک شخص کو ملازم رکھنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں کیا خیال ہے تو اس وقت میں اگر آدمی یہ کہے کہ بھئی میرا تجربہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا یا میں اس کے بارے میں ایسی باتیں جانتا ہوں کہ, کہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے یہ شخص تمہارے ہاں دھوکہ دہی نہ کر دے تو یہ بھی جائز ہے یہ بھی ایک طرح کی گواہی ہے جب کوئی شخص پوچھتا ہے کہ بھائی تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے میں رکھنا چاہتا ہوں اپنے تو آپ کو گواہی ایک طرح سے دینی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ گناہ نہیں ہے لوگ پوچھتے ہیں بعض اوقات رشتہ آیا ہوا ہے ہمارے ہمارے یہاں ہماری کسی لڑکی کا رشتہ آیا ہوا ہے کہیں باہر سے وہ پوچھتا ہے کہ بھائی یہ لڑکا کیسا ہے اور تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں نیک ہے یا نہیں ہے امانتدار ہے کہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو اس وقت میں اگر آدمی اپنی رائے ظاہر کرے تو یہ غیبت نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ کسی دوسرے کو نقصان سے بچانے کی خاطر اگر کسی کی برائی کی جائے تو یہ برائی نہیں یہ غیبت میں داخل نہیں ہے یہ نہ حرام نہیں ہے ناجائز نہ نہیں ہے لیکن یہ جو مشغلے کے طور پر ہم لوگ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں مجلس جمی ہوئی ہے احباب بیٹھے ہوئے ہیں دوست گپ شپ ہو رہی ہے اس میں کسی کا مذاق اڑا دیا اس میں کسی کو کی برائی کر دی تو وہ غیبت ہے جو حرام ہے بالکل اور اس سے ہماری مجلسیں بھری ہوئی اور خاص طور پر آج کل کا جو ماحول ہے سیاسی جھگڑوں کا تو ایک فریق ہے جو ایک کو پسند کرتا ہے دوسرا ہے دوسرے کو پسند کرتا ہے تو وہ اس پر تانے دیتا ہے وہ اس پر تانے دیتا ہے وہ اس, ہے وہ اس کے اس کی برائیوں بیان کرتا ہے وہ اس کی برائیاں بیان کرتا ہے یہ جو معاشرے کے اندر ایک سیلاب آیا ہوا ہے اور پھر برائی بیان کرنا بھی کسی تہذیب کے دائرے میں ہوتا ہے کسی تمیز کے دائرے میں ہوتا ہے کہ بھائی اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے واقعتا اور وہ بعض اوقات سیاسی جو قائدین ہوتے ہیں تو ان کی اه, کسی بات کو اس لیے بھی بیان کیا ہے تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں لیکن اگر بیان کرنا بھی ہو تو کچھ تہذیب کا دائرہ ہوتا ہے اس تہذیب کے دائرے میں آدمی بیان کرے تو چلو لیکن یہاں تو گالیاں ہیں ایک دوسرے کے خلاف اس قدر نفرت نفرت انگیز الفاظ ہیں کسی کو جو چاہے کہہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنا خریدا ادا کیا ہے تو یہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہے یہ جو ہماری حکومتوں کی آہر جاہر ہے کہ کرسیاں اڑٹ رہی ہیں اور ہر روز ایک نیا بوران کھڑا ہوتا ہے اس میں بڑا دخل ہماری ان عادتوں کو جھوٹ کو غیبت کو بہتان کو الزام تراشیوں کو گالی گفتار کو جب یہ چیزیں جو ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کو جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو پوری فضا میں پھیل جاتی ہے جھوٹ کی بدبو پوری فضا میں پھیل جاتی ہے اب یہ بہت وہ ذات فرما رہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین و آخرین کا علم عطا فرما ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں نظر نہیں آتا کہ جھوٹ سے کیا بدبو نکلی لیکن محسوس نہیں ہوتی لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے آواز ہے آواز کے بارے میں اب سائنس بھی کہتی ہے کہ آواز جب انسان منہ سے کوئی بات نکالتا ہے اس کی آواز فنا نہیں ہوتی وہ فضا میں گونج فضا میں پھیلی رہتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی تو اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ کے اندر ایک بدبو ہے وہ سارے ماحول کو گندا کرتی ہے بدبو دار بناتی ہے تو جب ہم جھوٹ بول کر ریبتیں کر کے بوتان کر ترازیاں کر کے الزام تراشیاں کر کے گالیاں دے کر اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں تو فضا میں بدبو پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی اس بدبو وہ جو ہے روحانی بدبو ہے وہ روحانی بدبو انسان کے اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے اور انسان کی زندگی خراب کرتی ہے یہ معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا اس میں بہت بڑا دخل ہماری زبان کو ہے میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی چل رہا ہوں حضرت بانا مفتی عمر شفیع صاحب نے مجھے ایک مرتبہ نصیحت فرمائی تھی میں نے ایک مضمون لکھا تھا اور بلکہ کتاب لکھی تھی اپنے ایک صاحب کے تردید میں کتاب لکھ تو نوجوانی کا زمانہ تھا دل میں جوش تھا اور اپنی تحریر پر ناز بھی تھا کہ ہمیں بہت کچھ لکھنا آتا ہے تو ان کے اوپر ٹنز اور ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو کہ وہ مناسب نہیں تھے ایسے الفاظ میں نے استعمال کیے اس تحریر میں تو جب وہ تحریر پوری سنی مجھ سے تو فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کس کے لیے لکھے اگر تم نے اپنے مدداخوں کے لیے لکھی ہے اپنے پسند کرنے والوں کے لیے لکھی ہے تاکہ وہ واہ واہ کریں تو تمہاری تحریر بڑی کامیاب ہے لیکن اگر تم نے اس لیے لکھی ہے کہ کسی دوسرے کی اصلاح ہو تو اس کی ایک دمڑی قیمت نہیں کیونکہ تم نے اس میں اس کے اوپر طنز کیے ہیں اس کا مذاق اڑایا ہے تو یہ گناہ کیا ہے تم اگر اللہ کے لیے لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے لکھی, لکھی ہوئی کتاب میں یہ نہ کنز ہوتا ہے نہ مذاق اڑایا جاتا ہے نہ اسے الفاظ استعمال کے کیا جاتا میں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تو پھر اس وقت نصیحت فرمائی کہ جب کوئی بات زبان سے نکالو یا قلم سے لکھو تو پہلے یہ سوچ لو کہ مجھے کسی عدالت میں اس کو ثابت کرنا ہوگا کسی عدالت میں ثابت کرنا ہوگا اس بات کو کہ اگر مجھے عدالت بلا لے کہ تم نے یہ بات کہی ہے یہ بات لکھی ہے ثابت کرو اس کو دلیل لاؤ اس میں کیا تمہارے پاس دلیل ہوگی تمہارے پاس ثبوت ہوگا اگر ثبوت ہے تو بے شک کہو لیکن اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر کیا ہو اور یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی تمہاری تحریر کے خلاف کوئی عدالت تمہیں بلا لے اور اگر جہاں نہ بلائے تو ایک آخری عدالت تو ہونے والی وہاں تو ہر اور فیل کا جواب دینا ہے کیا بات کہی تھی کیا جملہ لکھا تھا کس کے بارے میں کیا رائے ظاہر کی تھی ساری باتیں بارگاہ خدا میں ثابت کرنی ہوگی اگر نہیں ثابت کرنی تو پھر آج سوچ لو کہ مجھے اس عدالت کے سامنے مجھے جواب دینا ہوگا لہذا کوئی ایسی بات نہ نکالو منہ سے جس کا ثبوت تمہارے پاس موجود ہے یہ, تا, یہ اس دن مجھے نصیحت فرمائی تھی میری اس عمر سترہ اٹھارہ اٹھارہ انیس سال کی ہوگی وہ نصیحت ایسی دل میں بیٹھ گئی ارحم کہ اب اللہ تعالی کے فضل و کرم سے زبان سے یا قلم سے کوئی ایسی بات نکالتے ہوئے سو برتب ہو کہ آیا میرے پاس کے ثبوت موجود ہے یا نہیں تو یہ بڑا زبردست معیار ہے اور بڑا زبردست جانچنے کا طریقہ ہے جو رسول جو حضرت والد صاحب اللہ نے فرمایا کہ جب بھائی ذرا زبان کو بے, بے تحزہ استعمال نہ کرو اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کی ترغیب دی ہے جتنا خاموش رہو اتنا بہتر اور جب بات کرو تو جچی تری کرو ایسی بات کرو جس کو ثابت کر سکتے ہو اور یہ سوچو کہ میں اگر مجھ سے مطالبہ کر لیا گیا تو میں اس کا جواب کیا دوں گا تو یہ اگر ہم سب اللہ تعالی کر دے ہمیں کہ ہم سب کو اللہ تبارک مطالعہ یہ توقیق دے کہ اپنی زبان کو ذرا اپنے کنٹرول میں رکھ کر استعمال کریں نہ جھوٹ ہو نہ غیبت ہو نہ بہتان ہو نہ الزام تراشیاں ہوں نہ کسی کی دل آزاری ہو نہ کسی کا مذاق اڑایا جائے اللہ تعالیٰ اپنی احمد ہم سے ہمیں اس زبان کو اسی انہی طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق تب فرمائے اور زبان کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرما دے اور ماں پہلے جو ہوئے ہیں اے اللہ اپنی احمد سے اس کو معاف فرما دے اور جن لوگوں کی حق تلپی ہوئی ہے ان کو راضی کر دیے ہماری طرف سے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ ہم نے جن دن کی حق تلفی کی ہے اللہ ان کو راضی کر دی ہم سے تاکہ ہم سے آخرت میں اس کا سوال اور محاسبہ نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے تو اخرت الحمد للہ